أما بعد فعرض بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أبن قص قليلا أو زد عليه ورتل القرآن تقيلا وقال تعالى وَمَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي لَا سِرَاةِ مُسْتَقِيمٍ صدق الله العزيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ربلی رب حضرات رب صاحب کا ہمارے درس قرآن میں یا کتاب جمانے میں نے ارج کیا تھا ایک مثال دی تھی گاڑی کی کہ اگر کوئی گاڑی چوتھے یا پانچویں گیئر میں ایک سو بیس یا ایک سو چالیس کی رفتار سے جا رہی ہے اور پھر اسی رفتار پر اس کو روک کر نیوٹرل کر کے کسی دوسرے آدمی سے سیٹ بدلی کر لی جائے اور وہ آدمی پانچواں گیر لگا کے اسے چلانے کی کوشش کرے تو آپ کو پتا گاڑی نہیں چلے وہ آدمی سارے زمانے کو کس میں کھا تھا کے یہ بتا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ پانچویں گیئر پر ایک سو چالیس کی اسپیڈ سے جا رہی تھی میری آنکھیں جل جائیں اگر میں جھوٹ بولوں یہ پانچویں گیئر میں یا چوتھے گیئر ایک سو چالیس ایک سو تیس کی اسپیڈ پر جا اب کیوں نہیں چلتی تو اسے کوئی اکلمان یہ بات سمجھائے گا کہ بھائی پانچویں چوتھے گیئر پر وہ ایک سو بیس ایک سو تیس ایک سو چالیس نہیں دو سو کی سپیڈ پر بھی جا سکتی ہے لیکن چلے گی پہلے گیئر پانچویں سے چلے گی نہیں جو پہلے گیئر کا کام ہے وہ پہلا گیئر کرے گا جو دوسرے گیئر کا کام ہے وہ دوسرا کرے گا اور جو تیسرے کا کام ہے وہ تیسرا کرے گا ہر گیئر کی اپنی لمٹ ہے تو یہ مثال دے کر میں نے ارض یہ کی تھی کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیلے روان ہمارا ہماری گاڑی جو ہے وہ ایک سو چالیس کی سپیڈ پر جا رہی تھی تو ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ اسے پانچویں گیئر سے ہی ایک سو چالیس پہ چلانے کی کوشش کریں جبکہ ہمیں اسے وہی سے چلانا پڑے گا جہاں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صفحہ سے اسے چلایا تھا وہ پہلا گیئر کون سا تھا وہ پہلا گیئر وہ پہلا کام ابتدا اقراب میں ربک کلہ جی خلق سے ہوئی تھی حضور کو بھی پتہ نہیں تھا کتاب کس کو کہتے ہیں ایمان کس کو کہتے ہیں حضور کے ایمان کا سورس بھی کیا تھا ذریعہ کیا تھا اللہ کی کتاب اقرا بسم ربک اللہ زی خراب ماں کنتا مل کتاب ولل ایمان اے نبی آپ کو بھی پتا نہیں تھا کہ کتاب کس کو کہتے ہیں ایمان کیا چیز ولاکن جال نہ ہو ہم نے اس کو بنایا کس کو قرآن حکیم کو نوران نور نہ بہ بہی ہدایت دیتے ہم اس کے ذریعے من نشا جس کو چاہتے ہیں میں نے اپنے بنوں تو فرسٹ اور فائنل سورس آف فیتھ اینڈ ایکسیسریز ایمان اور اس کے لوازمات ان کا پہلا ان کا ابتدائی اور ان کا آخری سورس کا آخری ذریعہ کیا قرآن ہے یہ نوئے انسانیت سے اللہ کا آخری خطاب ہے اس کے بعد اللہ کسی سے بات نہیں کرے جس سے بھی بات کرے گا قرآن کی زبان میں اب کرے گا یہ اللہ کا انسانیت نئے انسانیتیام قیامت آنے والوں انسانوں سے اللہ کا آخری خطاب ہے قرآن کی شکل اس کے بعد اللہ کسی سے کوئی بات نہیں کرے گا جو بات کرنی ہے وہ قرآن حکیم میں موجود ہے اسی میں علاج بھی موجود ہے اسی میں ایمان بھی ہے اسی میں عمل بھی ہے اس پر عمل کرنے کے درمیان دوران جو مسائب آتے ہیں اس پر تسلیاں بھی ہیں جہاں انسان تھکتا ہے وہاں پر قرآن ہی ہاتھ پکڑتا ہے یہی حوصلہ دیتا ہے یہی مثالیں دیتا ہے تم سے پہلے لوگ بھی آئے تھے ان پر یہ کچھ گزرا ہے ان کے گوشت لوہے کی کنگیوں کے ذریعے ان کی ہڈیوں پر سے ادیڑ لیے گئے آروں سے چیر دیا گیا آگ کی خند کو میں ڈال دیا گیا تم تو ابھی ابتدا میں ہو ابھی آگے دیکھو کیا ہوتا ہے تو یہ کام بھی بتاتا ہے حوصلہ بھی دیتا ہے امید بھی دلاتا ہے ہمت بھی بناتا ہے سب سے پہلا کام پرانے حکیم سے جڑ جانا اس سے چمٹ جانا جسے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت کی تفسیر میں وہ آپ سے منہ بے حب اللہ ولا تفر کو اللہ کی رسی سے باہم مل کر چمٹ جاؤ اعتصام و سے سمٹ جاؤ مضبوطی سے پکڑو اللہ کی رسی کو اس اللہ کی رسی کی وضاحت کرتے ہوئے احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن حکیم ہے حبل اللہ المتین یہ قرآن ہی اللہ کی وہ مضبوط رسی ہے ترف بے بےآد اللہ و طرف ہُو بے ادی اس رسی کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے نجات چاہتے ہو تو اس کو چھوڑنا مت ابدو علیحا بن داروں سے پکڑ لو اس اسے نہ چھوڑنا قرآن حکیم سے چمٹ جا یہ وہ کتاب ہے کہ ان اللہ یرف او بحضل کتاب اقوام و یذا بہلا قرین یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی قوموں کو عزت دیا کرے گا بہت سی قوموں کو بلند کرے گا اور بہت سی قوموں کو اسی کے ذریعے گرا دے گا اس کو پکڑنے کی وجہ سے اس کو تھامنے کی وجہ سے اس سے چمٹنے کی وجہ سے اللہ تعالی بہت سی قوموں کو بلند کرے گا و یا گاؤں اور بہت سی قوموں کو اس قرآن کے چھوڑ دینے کی وجہ سے گرا دے گا ضلیل کر دے گا رسوا کر دے گا بے عزت کر دے آج اس وقت جو ہماری حالت ہے مسلمانوں کی بحیثیت مجموعی اگر ایک جملے میں اسے بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اللہ نے ہم کو چھوڑ دیا ہے ہم کٹی ہوئی پتنگ ہیں اور جو جتنی قیمتی ہوتی ہے پتنگ بچے اس کو لوٹنے کے لیے اتنے زیادہ دوڑتے ہیں ہم وہ کٹی ہوئی قیمتی پتنگ ہیں ہر قوم ہم کو لوٹنے کے لیے دوڑ رہی ہم کٹ گئے ہیں کس سے اللہ کی رسی سے وحب الرحمتی دنیا میں بھی عزت کا ذریعہ یہی کتاب ہے اور آخرت میں بھی درجات کے تعین کا ذریعہ یہی کتاب میں جب جباں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہو گئے تھے اور زخمی بھی شدید زخمی تھے دار مبارک بھی نکل آئی تھی فوج کی کڑی گھس گئی تھی تو اسے نکالا ایک صحابی نے ان کے اپنے دانت بھی ٹوٹ گئے انہوں نے دانت ڈال کے اسے کھینچنے کی کوشش کی اس کڑی کو تو ان کے اپنے دانت بھی ٹوٹ گئے وہ کڑی نکالتے ہوئے لیکن آ حضور صلی اللہ وسلم کی داڑ بھی نکل گئی یہاں سے بھی بلیڈنگ ہو رہی ہے اور تلوار کا وار لگا اور ماتھے سے بھی بلیڈنگ ہو رہی ہے اور آ حضور صلی اللہ وسلم کا چہرہ مبارک خون سے لو لان ہے گنگی ہوا ستر صحابہ شہید ہو گئے جن میں سید الشہداء سید الشہداء حضرت حمزہ ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہیں ہے احدور نے فرمایا تھا میرے چچا حمزہ ان نہ حمزہ سید الشہداء شہدا یوم قیام قیامت تک کے آنے والے شہیدوں کے سردار ہیں ان کے جسم کے ٹکڑے اکٹھے کیے جا رہے ہیں جب ان کو دفن کرنے کی باری آئی ہے تو اتنا موقع نہیں تھا خطرہ یہ تھا کہ دشمن پھر کہیں پلٹ کر نہ آ پڑے تفری میں وہ نکل تو گیا لیکن رستے میں جا کر اس کو یہ خیال آئے کہ اب تو وہ طاقت مٹ چکی تھی تھوڑا سا باقی تھا کام تو وہ بھی نمٹا لیں لہذا مسلمانوں کو دفن کیا جا رہا تھا شہداء کو تو ایک ایک قبر میں دو دو شہید دفن کیے جا رہے تھے ملا کر اس افراتفری کے عالم میں بھی حضور پوچھتے تھے ان میں سے زیادہ قرآن کس کو یاد تھا اور جس کو قرآن زیادہ, زیادہ یاد تھا اس کو دائیں طرف رکھتے تھے اور دوسرے کو بائی طرف چلتے چلتے پچھلے جمعے میں یہ بات ہوئی تھی کہ ہم نے گھوڑے کو گاڑی کے پیچھے اور گاڑی کو گھوڑے کے آگے باندھ دیا نماز کے سلسلے میں بات ہوئی تھی دھاڑی اپنی جگہ ہے یہ سنت ہے اسے کس کو انکار ہے سنتیں معقدہ ہے بلکہ اس سے بڑھ کر سنتے واجبہ ہے کوئی انکار کر سکتا ہے لیکن دل اپنی جگہ ہے گردے اپنی جگہ ہے. نہ گردے وہاں سے اخاڑ کے دل کی جگہ لگائے جا سکتے ہیں نہ دل کو اکھاڑ کے گردوں کی جگہ پر لگایا جا سکتا ہے دونوں چیز چیزیں کسی کو انکار نہیں ہے لیکن ہر چیز کی اپنی جگہ ہے سنت ختنا اور زیر ناف بال صاف کرنا یہ تین سنتیں سنتیں ابراہیمی ہیں اسلام سے پہلے بھی یہ تھی داڑھی ابو جیل کی بھی تھی ابو لاب کی بھی تھی کس کی سنت سمجھ کے انہوں نے رکھی ہوئی تھی سنت ابراہیمی ابراہیم ان کے بھی باپ تھے ختنے اسلام نے آ کر نہیں دیے ایک صاحب نے سوال کیا تھا جی جب صحابہ نے اسلام قبول کیا تو وہ بڑی عمر کے تھے تو ان کے ختنے کس نے کیے انہیں یہ فکر لگی ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اور صحابہ کے بھی ختنے اسلام سے پہلے ہوئے تھے ختنے سنت ابراہیمی ہیں اور داڑھی بھی اسلام سے پہلے تھی اسلام لانے کے بعد صحابہ نے داڑھی نہیں رکھی یہ سنت ابراہیمی ہے یہ پہلے ہے اسلام کی ابتدا کس سے تھی ایک رابس ربی خلق داڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی رکھی تھی کس کے اعتبار میں ملت ابراہیمی کے تباہ ہم کس کی ملت ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کس کی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ تو مجھے یہ پتا نہیں لگتا کہ ہم داڑھی کو صاف کس دلیل کے ساتھ کرتے ہیں اور ختنے کس دلیل کے ساتھ کراتے ہیں ختنے نہ کرانے سے بندہ کافر نہیں ہوتا مسلمان ہی ہوتا ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر بال شخص اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے ختنے نہ کروائے جائیں اس لیے کہ سطر ڈھانپنا فرض ہے اور ختنہ کرنا سنت ہے تو سنت کے لیے فرض کو ترک نہیں کیا جاتا لیکن ہم ساٹھ سال کے بوڑھے کو بھی جا کے سینٹرل اسپتال ختنا کراتے ہیں کہ اس کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا تو پھر داڑھی کے بغیر کیسے مسلمان ہو ہے اسلام کے اندر ان تین چیزوں کا درجہ برابر ہے یہ تینوں سنت ابراہیمی ہیں فالتو بال خاف کرنا ختنے کرانا اور داڑھی یہ تینوں چیزیں ایک درجے کی ہیں ایک چیز کو تو ہم نے اس طرح پکڑ لیا ختنوں کو کہ اس کے بغیر تو بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا اس کا نام ہی ہم نے مسلمانی رکھ دیا ہے نا بچہ مسلمانی ہے مولوی صاحب ہمارے بچے کو مسلمان کریں اگر ختنے کے بغیر مسلمان نہیں ہوتا تو داڑھی کے بغیر کیسے مسلمان ہو جاتے داڑھی کی واجبیت ثابت کرنے کے لیے قرآن کو برانے کی ضرورت نہیں ہے نماز میں فنکشن جو ہے وہ قرآن کا ہے کس کی کراچ زیادہ ٹھیک ہے کس ہے, کو زیادہ حفظ ہے اس لیے کہ قرآن آپ کو پتا نماز میں قرآن ہی تو پڑھا جا رہا ہے. فنکشن کس کا ہے قرآن کا لہذا اکرا حضور نے فرمایا ان میں جو سب سے زیادہ کاری ہے وہ امامت کے لیے آ گئے ہو امامت میں بھی سب سے پہلی چیز اکرا جو ان میں زیادہ کاری یہ نہیں فرمایا جس کی داڑھی لمبی ہے دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا اگر اس میں سب برابر ہیں سارے ہی ایک جیسے کاری ہیں قرآن سب کا ایک جیسا ہے تو پھر اکر میں سے وہ آدمی جو اس نماز کے مسائل زیادہ جانتا ہے دوسرا نمبر کس کا ہے جس کو مسائل زیادہ یادیں ایسا نہ ہو کہ وضو ٹوٹ جائے تو سجدہ صاحب کرا کے نماز پڑھا دے اور تیسرے درجے پہ آپ نے فرمایا اقراب سننا ان میں پھر جو سب سے زیادہ سنت کے قریب ہے اور سنت میں داڑھی کا نام حضور نے نہیں لیا ہم نے سنت صرف داڑھی کو سمجھ لیا اس میں یہ ہے کہ اس کی تجارت بھی سنت کے مطابق تو اس کا لین دین اٹھنا بیٹھنا اس کی سوشل ڈیلنگ جو ہے وعدے کا پکا ہونا ہر لحاظ سے ہم ہو سننا ہم نے سننا کا ایک ہی سیمپل پکڑ لیا کہ دائیں جس کی لمبی چاہے وہ سود کھا رہا ہو چاہے وہ وعدہ کر کے مکر جاتا ہو چاہے وہ تجارت میں ڈنڈی مارتا ہو لیکن دائر اس کی لمبی ہونی چاہیے ہم نے یہ سمجھا الفاظ کیا ہیں اس حدیث کے اب کرابلم جو زیادہ سنت کے قریب ہے اور سنت صرف داری کا نام نہیں ہے میں یہ سمجھنے کو کہ یہ جملہ ہے تھا بہت سے لوگوں کو پچھلی دفعہ کوئی بات سمجھنے میں فرق لگ گیا تھا اب کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ تو نماز میں بھی امامت کس کی ہوگی اقرا دو زیادہ قاری جو زیادہ اچھا پڑھ لیتا ہے جس کو زیادہ حفظ ہے میں نے پچھلی دفعہ مثال بھی تھی تھی کہ ایک خاتون ہیں صحابیہ ہیں ان میں ورکا دن نوفل ابن نوفل بہت مشہور صحابی ہیں ان کی والدہ ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا ان کو امام بنایا تھا کہ تم گھر والوں کی جماعت کرایا کرو انہیں زیادہ قرآن حفظ تھا اب ان کے بیٹے بھی ان کے پیچھے پڑتے محلے کی خواتین بھی ان کے پیچھے پڑھتی تھیں تو کیا نصاب تھا کیا کوالیفیکیشن حضور نے مقرر کی تھی ان کی کوئی بتا سکتا ہے انہیں قرآن یاد آزاد اب چونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا زور زیادہ رکھ لیا ہم نے داڑھی پر داڑھی ہر تیسرے آدمی کیا ہے اور پوری مسجد میں دھکا دے کے کسی کو کھڑا کرو جناب علی بیڈ فور ٹر اسٹارٹ ہو جائے گا وہ مسلے پر نہیں آتا اور یہ قیامتی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ لوگوں کو دھکیل کر مسلے پر کھڑا کیا جائے گا مگر ان میں نماز پڑھانے کے قابل کوئی نہیں ملے گا کیوں قرآن کو اہمیت ہی کوئی نہیں دی حالانکہ یہ اصل سرمایہ ہے اور جس کو جتنا یاد ہے اسے کوشش کرتی رہنی چاہیے کہ جس طرح بینک بیلنس بڑھانے کی فکر ہے نا اس سرمایہ کو بھی بڑھائے قبر میں یہ تیرے ساتھ جائے گا یہ مونسو کا بخار ہوگا یہ جو وقت گزارے گا تیرے ساتھ نہ اولاد جائے گی نہ مال جائے گی پرانے حکیم اس سے چمٹ جاؤ اس سے لپٹ جاؤ یہ تمہیں متحد کرے گا اس سے کٹو گے تو تفرقوں میں پڑ جاؤ ایسا مسلمان ہوئے ہندو سوامی تھے تین آشرم ان کے اندر تھے اور ان کے یہ بھگوان ہوتے ہیں انہوں نے خود اپنے انٹرویو میں یہ بات بتائی ہے کہ چونکہ ہمارا بگوان جو ہے وہ نظر نہیں آتا ہے کہانی کی شکل میں ہوتا ہے لہٰذا وہ جو مندر کا پجاری ہوتا ہے وہی بھگوان ہوتا اسی کے چرم چوئے جاتے ہیں اسی کے آشرواد لی جاتی ہے تو اندرا گاندھی بھی ان کی مرید تھی اور اٹل بہاری واجپئی بھی ان کا مرید ان کا چیلا تھا مسلمان ہو گئے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر مسلمان کیا اور دور دور کے مسلمانوں کے پاس گیا ہے کہ مجھے مسلمان کرو ہر علاقے کے مسلمانوں نے کہا کہ جی آپ کو ہم نے مسلمان کیا تو ہندو مسلم فسادیاں شروع ہو جائے گی بوپال میں جا کر مسلمان ہوا وہ اور اندازہ کرنے اس آدمی کے پاس دولت کتنی ہو لاکھوں کی تعداد میں وہ کہتا ہے کہ میرے مرید ہیں اس سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ کا فرقے کے ساتھ کس فرقے کے ساتھ اللہ کا اس نے کہا فرقہ وہاں ہوتا ہے جہاں فرق ہوتا ہے اسلام میں تو فرق ہے ہی کوئی نہیں یہ تو توحید ہے فرقہ وہاں ہوتا ہے جہاں ہوتی ہے کہا فرقہ وہاں ہوتا ہے جہاں فرق بنا چودہ کا اس نے تقابلی مطالعہ کیا پی ایچ ڈی ڈاکٹر ساتھ اسلامی ممالک کا دورہ کر رہا تھا کہتا تھا جو اسلام میں نے پڑھا ہے مسلمان ڈھونڈ رہا ہوں وہ کہاں ہیں کا انٹرویو پڑھیں آپ چار سوے کا انٹرویو ہلا دیتا ہے ہمیں اپنا چہرہ نظر آ جاتا ہے کہ جب نو مسلم ہمارے اندر آتا تو ہم کو کیا سمجھتا ہے بہرحال یہ ہے جو اتحاد پیدا کرتا ہے اس سے باہر نکلو گے تو فرق ہے تمہارا دامن پکڑ لیں ہماری یہ مسجد ہے اس میں آپ کو پتہ سلفی حضرات بھی آتے ہیں غیر مقلد حضرات شوافے بھی آتے ہیں احناف کی بھی اکثریت ہے کیا بھی آتے ہیں کیوں آتے ہیں ہم کبھی قرآن سے باہر نہیں نکلے کبھی تفرقے کی بات نہیں کی کبھی کسی کو اٹھایا اور گرایا نہیں قرآن سے بات کر سیتی مسائل کا جواب میں اس لیے نہیں دیتا کہ ایک فتح بیان کروں گا تو یہ خیانت ہے کہ ماں بونیفا کے نزدیک یہ مسئلہ یوں ہے دیانت کا حق یہ ہے کہ پھر سب کا نقطہ ہے نظر جو ہے وہ بیان کر کے پھر میں مسئلہ ختم ہو اور اس کے لیے وقت نہیں ہوتا یہاں جو وہاں مجھ سے ملنے آتا ہے اس کو میں سارا بتاتا کہ فلاں کے نزدیک یہ ہے, فلاں کے نزدیک یہ ہے, فلاں صدی کو فالو کیا فلاں صدیش کو فالو کیا ہے لیکن ہمارے یہاں مولویوں کی کیونکہ روٹی تو فرقے اور فرقے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے لہذا وہ اسی طرح اس کو پالتے ہیں جس طرح ملیریا کا جو ہے وہ پلازما جو ہے انسانی سیلز کے اندر جا کے پھر اس کی پروڈکشن اور ری پروڈکشن ہوتی ہے جب آدمی آتے ہیں مسجد میں نکلتے ہیں تو بھی پروڈکشن ہوتی ہے پھر جہاں بھی جاتے ہیں فرقے اور نہ بہتے چلے جاتے تو یہی اتحاد پیدا کرے گا نعمت ہی اخوانہ اسی نعمت نے اوس اور خدرت کو ایک کیا اس لیے کہ اس میں اختلاف کوئی نہیں ہے افلا یا تدبرون یہ قرآن پر کبھی تدبر نہیں کرتے ولاء من امن غیر اللہ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے آیا ہوتا لوا فی اختلاف ان کثیرہ تو انہیں اس میں بہت سا اختلاف ملتا لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے ہے لہٰذا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کوئی تفرقہ نہیں ہے وہ تو روکتا ہے والا تفرقہ کو جو روکتا وہ تفرقہ پیدا کیسے کرے گا فرقے بنائے گا کیسے فرقے اس سے باہر جا کے بنائے گئے مسجدیں رجسٹرڈ ہو گئی مسجدیں رجسٹرڈ ہو گئی ہیں تو پھر اللہ بھی رجسٹرڈ کر لو ہندو کر لے مندر رجسٹرڈ تو کوئی بات نہیں ان کا تو ہر مندر کا اپنا بگوان ہے ظالمو تمہارا تو ایک ہی رب ہے یہ اپنی مسجدیں نہیں تمہاری اپنی بیٹھ کے بنا لی ہیں تم اس کی وجہ بڑی وجہ بھی یہی ہے ختم کرنے ہے تو قرآن سے جڑو یہ محبتیں پیدا کرتا ہے اللہ فرماتا ہے آہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سو خزرت کے دلوں میں اتنی نفرت تھی لان فخار میں زمین نبی تو زمین کے سارے خزانے خرچ کر دیتا ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتا الفت فیکٹریاں لگانے سے ملیں لگانے سے بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے سے پیدا نہیں ہوتی اگر یہ چیز الفت کا ثباب ہوتی تو بنگلہ دیش میں آپ نے سب سے زیادہ فیکٹریاں لگائی تھی. کیوں نفرتیں پیدا ہوئی ولاکن اللہ اللہ بین اللہ الفت ڈالتا ہے کس کے ذریعے اس کتاب کے ذریعے ان نولون خواتین ہر کلمہ پڑھنے والا دوسرے کا بھائی ہے چاہے وہ گورا ہے چاہے وہ کالا ہے چاہے وہ نائجیریا کا ہے چاہے وہ بریٹن کا رہنے والا ہے چاہے وہ برطان, امریکہ کا رہنے والا ہے چاہے وہ پاکستان کا رہنے والا ہے تم ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ کی اولاد ہو ایک افریقہ چلا گیا گرمی زیادہ ہے کالا ہو گیا دوسرا امریکہ چلا گیا ہے سردی ہے چٹا ہو گیا ہے تیسرا دبئی آ گیا تھوڑی گرمی ہے ساملا ہو گیا ہے لیکن ہو تم بھائی ایسا نہیں ہوتا ایک بھائی دبئی ہوتا ہے ایک امریکہ ہوتا ہے برطانیہ ہوتا ہے کوئی لیبیا چلا جاتا ہے جب پاکستان میں اکٹھے کوئی ماں مر جائے یہ بھی بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ والدہ کا انتقال ہو تو اکٹھے ہو جائیں سارے ہوتا نہیں ایسا یہ ڈالر یہ درم جان نہیں چھوڑتے بندے کی لیکن اکٹھے ہو جائیں تو آپ کو ان کا رنگ بتائے گا کہ برطانیہ سے کون آیا ہے اور دبئی سے کون آیا ہے لیکن کبھی کوئی تفرقہ دیکھا ہے قرآن کہتا ہے نہ نے یا کو مل جا ایک میل اور ایک فی میل کی اولاد ہو نفرتیں تو یہ ختم کرتا ہے بہرحال ہمارے مسائل کا جو سب سے بڑا حل ہے سب سے بڑا سبب اس قرآن سے دوری ہے جسے اقبال نے کہا کہ خوار از محجور یہ قرآن شدید آج جو دلیل و خوار ہو رہا ہے وہ قرآن کو چھوڑنے کے سبب ہو رہا اور اے اتسامش کن کہ حب اللہ اوس اس سے چمک جائے یہ اللہ کی لسی ہے حکیم اسے سمجھو بڑی عجیب بات کہ اللہ نے ہمیں چنا ہے لاسٹ ٹیسٹامن آخری خط جو نوئے انسانیت کو اللہ نے لکھا ہے آخری خط سما رسنل کتاب الزینا میں نبا پھر ہم نے اپنے چنے ہوئے لوگوں کو وارث بنایا اس کا کہ یہ خط پہنچانا ہے اجتبا کو مجھ نے تمہیں چنا ہے اور ہماری بدقسمتی دیکھیے کہ ہم نے خوش قسمتی کو بدقسمتی میں تبدیل کیا کتنا اعتماد کر کے اس نے یہ خط ہمارے والے کیا یہ آخری رسالہ ہے اب کوئی رسول نہیں آئے گا یہ آخری پیغام ہے اب کوئی پیغام بر نہیں آئے گا اب رب قرآن کی زبان میں بات کرے گا آپ سے کرو باتیں قرآن پڑھو وہ تم سے قرآن اسپیک یو آپ سے خطاب آپ یوں سمجھیں گا یا مجھ سے باتیں رہا میں جب یہاں بات کرتا ہوں بہت سے لوگ سمجھتے پتہ نہیں ہمارے گھر کی بات مولوی صاحب کو پتہ چل گیا یہ تو میرے گھر کی بات ہے ہر بندہ یہ سمجھتا ہے لکھادن دلنا لیکن کتابن فی کم تمہارا ذکر ہے تمہاری باتیں ہیں اس میں باتیں کرو نا فض کرو تم مجھ بات کرو نا میں تم سے بات کروں تم تو کرتا ہی نہیں میرے ساتھ بات پڑھو سوچ کے پڑھو سمجھ کے پڑھو سمجھ کے پڑو گے تو یہ ایمان بھی بتائے گی اور تمہارا کام بھی بتائے گی تمہیں کرنا کیا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے اور حوصلہ بھی بڑھائے گا ولاقنا علا مولنا کا یوقی کو صدر یا ہمیں معلوم ہے ہم بڑی اچھی طرح جانتے کہ جیسی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں آپ کا سینہ گھٹتا ہے اذیت ہوتی ہے ہمیں معلوم ہے وہ اللہ کا مصیبت آئے اور اسے اللہ کہے تو میرے لیے صبر کر آدمی جھیل جاتا ہے نا برداشت کر جاتا ہے تو قرآن حکیم سب سے پہلی ضرورت اس سے چمٹنا ہے اس سے لپٹنا ہے اس کو تھامنا ہے اس کو پڑھنا نہیں اس کی تلاوت کرنی ہے یت لو نہ تلاوت تلا یتلو ہوتا ہے کسی کے پیچھے پیچھے آنا ولکم اریزا تلاحا اور قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے تلاہا اور وہ جو عربی لکھا ہوتا ہے کوئی لیٹر لکھا ہوتا ہے کوئی لسٹ ہوتی ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے کما یلی انگلش میں کیا ہوتا ہے ایز فالوز جیسا کہ اب لسٹ آ رہی ہے یہ ہے تلا یتلو لو فالو کرنا جو آئٹ پڑھ رہے ہو اس کے پیچھے چلو آگے نہ چلو قرآن کو امام مانو مقتدی نہ مانو اس کے پیچھے چلو اس کو اپنے پیچھے نہ چلاؤ گمراہ ہو جاؤ گی تو تلاوت کا حق یہ ہے کہ جو آیت پڑھو وہ سمجھ کے پڑھو بہت آسانی ہے کوئی زمانہ تھا جب پہلا ترجمہ ہوا تھا قرآن حکیم کا فارسی میں تو کفر کے فتوے لگ گئے کفر کے فتوے لگے تھے پہلے ترجمے پر جی قرآن کا ترجمہ اصل قرآن کی اہمیت ہی ختم ہو جائے گی اور اب تو ہر زبان میں ترجمہ جو ہے گرمکی میں بھی موجود ہے اگر عربی نہیں آتی ہونا یہ چاہیے حق یہ ہے کہ ملکہ کی زبان تمہیں آتی ہے تو اللہ کی تو آنی چاہیے حق یہ اور مشکل زبان بھی نہیں آسان زبان اس لیے ہے کہ فورٹی پرسینٹ ہماری اپنی زبان میں استعمال ہوتی ہے اردو میں چالیس فیصد استعمال ہوتی قرآن حکیم کے دو ہزار الفاظ میں سے پانچ سو ہمارے یہاں مستعمل ہیں روز استعمال کرتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں اصل زبان آنی چاہیے جو مزہ اس میں ہے ترجموں میں پیدا ہو ہی نہیں سکتا ترجمہ الفاظ ٹرانسلیٹ کرتا ہے ایسا ساتھ, فیلنگز وہ کبھی بھی ٹرانسلیٹ نہیں کرتا اور میں پہلے بھی کوٹ کر چکا ہوں کہ جبران کہتا ہے ٹرانسلیشن از کسنگ تھرو دی گلاس ترجمہ آپ کر رہے ہیں گلاس پہ اگر دونوں طرف سے کسنگ کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ہونٹ جڑے ہوئے ہیں لیکن محسوسات کبھی بھی ٹرانسلیٹ نہیں ٹرانسمیٹ نہیں ہونے دیتا وہ گلاس جب تک اصل زبان نہیں آئے گی تمہیں قرآن حکیم کا مزہ نہیں آئے اب ضرورت سمجھ گئے تم اسے پڑھو ترجمے کی حد تک گزارا کر لو لیکن جو حوصلہ ملتا ہے جو پیار آتا ہے اللہ کی اپنی زبان میں پھر قرآن حکیم واحد کتاب ہے جس کا نظول اللہ کی سوتے قدیم میں ہوا ہے ہر نبی سے اللہ نے انسانی آواز میں گفتگو کی ہے علیہ السلام سے بھی اللہ نے جو گفتگو طور پر کی ہے انسانی آواز میں کی اپنی اصل آواز میں نہیں کی یہ تحمل صرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا ہر نبی کو یہ بشارت ملتی تھی کہ اللہ نے نشانی یہ بتائی ہے کہ میں اپنی بات اس کے منہ میں ڈالوں گا اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں اور ہوارئین نے پوچھا عیسہ علیہ السلام سے کہ یہ کیسے ہوگا کہتے مجھے کوئی پتا نہیں بس یہ بتایا گیا کہ میں اپنی بات اس کے منہ میں ڈالوں گا سوت قدیم میں اللہ نے خطاب کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور یہ اتنی مشکل ترین قسم ہے گئی کہ اس سوتے قدیم کی صرف سرسراہٹ سے آسمان کے فرشتے بے ہوش ہو جایا کرتے جیسے وہ گیارہ ہزار والٹ کی جو لائن چل رہی ہوتی ہے تو اس میں آواز آتی رہتی ہے سا سا سا کی آواز آتی رہتی ہے بجلی گزر رہی ہوتی ہے وہ سرسرات ہوتی ہے آپ اندازہ کر لیں تو جو اس کو ہاتھ لگا لے اس کا کیا حال ہوتا اس کی سرسرات سے فرشتے پہ ہوش ہو جاتے ہیں اور وہ ڈائریکٹ نازل ہو رہی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ اونٹنی کتنا لڈو جانور ہے جانوروں میں سب سے زیادہ بوجھ اٹھانے والا جانور اونٹ ہی گنا جاتا ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی تھی کبھی کا نزور شروع ہوتا تھا تو اونٹنی زمین پر گر پڑتی تھی اور گردن ڈال دیتی تھی یعنی بے بس ہو جاتی تھی اگر زمین میں کوئی گنجائش ہو تو وہ زمین میں اتر جاتی اور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں بھی اونٹنی کی حالت کا خیال رکھ کے آپ اتر آتے تھے سوتے قدیم واحد کتاب ہے جس میں اللہ نے براہ راست اپنی اصل آواز میں گفتگو کیوتے قدیم میں بخاری میں مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے پر بڑی شہر حاصل کیسو نکل آتے ہیں مطالعہ کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت جو اس میں بیان ہوئی ہے اس حوالے سے سوتے کریم کے حوالے اور حضور کا تحمل بہرحال اس سے چمٹ جانا سمجھنا اور عمل کرنے کی نیت سے سمجھنا ایمانیات میں قرآن حکیم کثیر المقاصد کتاب ہے میں نے ارض کیا تھا کہ یہ منبع ہے ایمان کا سورس ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی سے ملا ہے صحابہ کو بھی اسی سے ملا ہے یہ اللہ کا نو انسانیت سے آخری خطاب ہے اب قیامت تک آنے والے انسانوں سے اللہ بات نہیں کرے گا یہ آخری بات تھی اللہ کی اب جس سے بھی بات ہوگی قرآن کے ذریعے ہوگی کتنی بدکسمتی ہے کہ در بغل کتابیں زندہ داری باتیں کرنے والی کتاب تمہاری بغل میں ہے تمہارے مثال کا حل بتانے والی تمہارے پاس اور تم دنیا کی پارلیمنٹوں میں جا کے دھکے کھاتے پھرتے ہو اس کا ایمان کا حق کیا ہے اس کتاب پر ایمان کا مطلب کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل ہار جس شخص نے قرآن کی کسی منع کردہ چیز کو حرام کردہ کام کا ارتقاب کر لیا ہے وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا چاہے وہ قرآن کا قاری کیوں نہیں یہ بھی حضور کی حدیث ہے کہ اکثر امتی پر میری امت کے اکثر منافق کاری ہوں گے کیوں پڑھیں گے عمل نہیں کریں گے یہ ہے نفاق قیامت کے دن منافقین کی لائن میں جو میری امت میں سے لگے ہوں گے اکثر ہو قرآن و ہا ان میں اکثر قرآن پڑھنے والے اس قرا سے مراد یہ کاری نہیں ہے جسے ہم کاری کے ساتھ لگا دیتے ہیں نیک نیم قرا قرآن, قرآن پڑھنے والے ہوں گے مناد ماں آ مانا من آ مستحل جس نے قرآن کے حرام کو حلال کر لیا حرام کا ارتقاب کر لیا وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا اس نے اس کی تقسیب کی سیدھی سی بات ہے یہاں ایک لیڈ میں لگا دیتا ہوں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اس کے اندر بجلی ہے تار آگے سے ننگی ہے اسے مت چھونا مر جاؤ گے اگر آپ میں سے کوئی آدمی اٹھ کو اس کو پکڑ لیتا ہے ننگے حصے, حصے تو اس نے میری بات پر اعتبار نہیں کی ٹھیک ہے نا اعتبار کرتا تو کبھی ہاتھ نہ لگاتا اس تار کو کہ مر جاؤں گا کیوں پکڑا اس نے کہ مولوی جھوٹ کہہ رہا ہے اللہ کہتا بلا تک الزنا اور خبیص آدمی تم زنا کرتے ہو تو کہتے ہو اللہ جھوٹ کہتا اس لیے کرتے تقویز کرتے ہو اللہ کی تب کرتے ہو لا یزنی ذہن یزنی وهو مؤمن مومن ہوتا تو ذنا نہ کرتا ایمان رکھتا تو زنا نہ کرتا ایمان نہیں اس نے اعتبار نہیں کیا اللہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ یم اف اللہ الربا اللہ سود کی مکھ مار دیتا ہے سود جس گھر میں گھستا ہے تمہیاں مچا دیتا ہے مسائل حل نہیں کرتا مسائل کریئیٹ کرتا ہے یہ تو ایسے ہے جیسے سر درد کے لیے کوئی سنکھیا کھا لے جس گھر میں گھستا ہے اتنی تباہی مچاتا ہے یہ کون کہتا ہے اللہ تم قرضے سود پہ سور پہ لیے چلے جاتے ففٹی میں محمد علی گوگرا کہتا ہے کہ آج کے بعد اگر پاکستان کوئی قرضہ نہ بھی لے تو سن دو ہزار تک یہ قوم مقروض رہے گی قرضے نہیں اترے میاں صاحب اتارنے آئے تھے ڈیڑھ ہر انہوں نے بھی اندر کرا دیا ہوا ہے سود پر قرضہ ملتا تو ہم بھی پڑھ کے رات کو سکھ کی نیند سوتے ہیں مل گیا حکومت کامیاب ہو گیا میاں صاحب کے بڑے گڈ لنکس ہیں ان کے ساتھ اعتبار کیا انہوں نے اور اللہ کہتا ہے اعلان جنگ ہے قرآن مانتے ہو تم وزار ربا ان کون تم موم مجھ پر ایمان ہے کتاب پر ایمان ہے تو سود چھوڑ دو وہ لم تفالو فاضل بحر بن اللہ و نہیں کرتے تو الانے جنگ اللہ اس کے رسول کی طرف کابروں <تصفيق> کو تو دور دور کے نو وار پیکٹ کی تم پیشکشیں کرتے ہو ظالم اللہ کا بھی تو نو وار پیکٹ کرو نا اسے بھی تو جنگ بندی کرو اس سے لڑ کر تم فلا پانا چاہتے ہو کبھی ممکن نہیں اللہ کی قسم پاکستان کی ہر اینٹ سونے کی بن جائے تب بھی تمہارے مسائل حال نہیں ہوں گے اگر اللہ کے ساتھ دشمنی رکھی ہوئی یہ نفرتیں یہ قتال یہ اس طرح ختم نہیں ہوگا دلوں میں الفق اللہ نہیں فرماتا بے نہ مانا بالکل اللہ ہار مہو سود دینے والے کنسورشم کا اجلاس ہو رہا ہو آپ قرآن حکیم کی تلاوت سے بھی شروع کریں مگر ایمان کوئی نہیں اگر سود لے رہے ہو یہ کس کا فتو ہے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری نشانی آپ نے ایمان کی یہ بتائی لا مین احدکم حکم یکون یا کون ہوا ہو یہ ہوا یاد رکھنا ابھی قرآن کی آیت پھر پڑھوں گا میں ہتھا یکون ہوا ہو جی تو بے تو میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس کے تابے نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں یعنی قرآن جب تک تمہاری خواہش مسلمان نہ ہو شریعت کے دائرے میں نہ آئے قرآن کے تابے نہ آئے تب تک تم مومن نہیں ہو آفا ریتا مانتا خزا اے ہو ہوا ہو ابھی آپ نے اس کو دیکھا جس نے اپنا الہ بنا لیا ہوا ہو اپنی خواہش کو اور کہتا ہے غلبہ وہ کہتا ہے میری مانو جو غلبہ نہیں چاہتا وہ الہ نہیں تم پر غالب کون ہے تمہاری خواہش میری مرضی میرا موڈ میرا جی کیا میرا دل کیا میں نے سوچا میں نے چاہا میں نے پروگرام بنایا تو تم میں ہی میں ہو نا اور تو کائنات میں کوئی نہیں وہ کہتا ہے جس دعویٰ کیتا میں والا اُل وانی بلیس گیا تیری میں صرف معلوم ہو جانا یہ اللہ کی کتاب ہے اس کا نام ایمان نہیں ہوتا ایمان ماننے کا نام اگر یہ معلوم ہو جانے کا نام ایمان ہوتا تو سب سے بڑا مومن ابلیس ہوتا اس کو ہے یہ اللہ کی کتاب کی اس کو پتہ اللہ ایک ہے قرآن حکیم میں قسم بھی کھائی ہے اس نے تو نہ دولے شاہ کی کھائی ہے نہ بابے شاہ کمال کی کھائی ہے نہ اپنی اولاد کی کھائی ہے نہ رزق کی کھائی ہے نہ نور کی کھائی ہے نہ روزی کے ٹھیے کی کھائی ہے کس کی کھاتا ہے عزت کا تیری عزت اور جلال کی طرف رب اے میرے رب یہ نہیں کہتا مجھے بابا شاہ کمال نے بنایا اس کو تو نے بنایا ہماری نہیں لگتی اس کو دولے شاہ نے بابا شادی شہید نے بنایا میری اور اس کی نہیں لگتی تو نے مجھے تخلیق کیا مواہدہ شیطان مشرق نہیں ہے کافر ہے کان من القافرین کا پھر مشرق شیطان بھی نہیں ہے شرک کرواتا ہے خود شرک نہیں کہتا انی کفر تو مہ اشرخ اشرخ من منہ قیامہ کے سا دن کہے گا کہ میں مشرق نہیں ہوں تو اگر بات علم کی ہو کہ صرف اس چیز کا پتہ لگ جائے کہ اللہ ایک ہے اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی نے رسول بھیجے ہیں اس کا نام ایمان ہو تو ابلی سب سے بڑا مومن ہوتا تھا صرف پتہ لگ جانے کا نام ایمان نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے جب تک اس کتاب کی مانو نہ کیوں کافر ہوا وہ کوئی شک پیدا ہو گیا تھا اسے کہ اللہ نے پیدا نہیں کیا یا اللہ رب نہیں ہے رب بما اغوئی تنی فبما اغوئی اے, اے, اے, اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب کافر کیوں ہو گیا ایک بات رب کی نہیں مانی اس نے ایک بات نہیں مانی ایک سجدہ نہیں کیا زمین آسمان کے چپے چپے پر ابلیس کے سجدوں کے نشان ہیں اسے ایک سجدہ نہ کرنے نے سارے کے سارے سجدے اس کے نل اینڈ وائڈ کر دیے برباد کر دیے جیسے میں نے مثال دی تھی نا کہ اگر جنبی کے بدن کے بال ایک بال بھی اگر وائر ہے غسل سے تو باقی پورا پنڈا اگر دھو بھی دیا تو پاک نہیں ہوا ایک سجدہ اس نے نہیں کیا وہ ہو گیا کافر اور تو دن میں کتنے سجدے نہیں کرتا اور پھر بھی پکا مومن کیوں, کیوں؟ اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا کافر تو رب کو سجدہ نہیں کرتا مسلمان یہ تقابل قیامت کے دن ہونا ہے یہ تیرا مسلمانی والا کارڈ وہاں چیک ہونا ہے پوچھا جائے گا اس کا کیا قصور ہے وہ کہتا بن میرے سجدہ نہ کرنا آپے ہی بولے حکم ترا ابلیس بھی سنیا پی گیا ڈاڈا بولے حکم ترا اس سچ کر منیا سر تے تولی ربا تیری قدرت والے پیت نہیں جانے پولی بتانا کہ تیرے سوائے سجدہ نہیں کروں گا کسی کو یہی بات اس نے کی تا. اپنے آپ کو کروا لے آدم کو نہیں کروں گا آدم سے سجدے سے انکار کیا تھا رب کے سامنے سجدہ کرنے سے تو انکار نہیں نہ دیا تو وہ ہو گیا کافر تو رب کو سجدہ کرنے سے انکار کر دے تو, تو پکا مومن رحمت اللہ لائے. مرحوم اللہ کی کسی کے ساتھ نہ رشتے داری ہے نہ دشمنی ہے ہی اللہ سے دشمنی پیدا کرتے تو شیطان سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود کیوں کامرہ رب کی اس نے مانی نہیں تو تجھے سب کچھ معلوم بھی اگر ہو صرف تو اس پر عمل نہ کرے تو حضور کیا فرماتے ہیں اللہ دو بے نہ ہمارا اور ان کا جس چیز پر اللہ اگریمنٹ ہوا ہے وہ نماز ہے من کہا فقد کفر جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ کافر ہو یہ حدیث کے الفاظ من کہا فقد کفر اس نے کر دیا کفر کافر ہو نہیں گیا فوق کا اس نے تو کر دیا کر دیا نہیں پڑتا شیطان نے کہا سجدہ آدم کو نہیں کرتا فقد کافر, کافر ہو گیا تو دن میں کتنے سجدے چھوڑ دے پھر بھی کافر نہیں ہوا کیوں مولوی یہ کہتے ہیں ہمارے کو کہا آپ یہ کہتے ہیں کہ جی مانتا رہے کہ نماز فرض ہے لیکن یہ کہ میرے کپڑے ہیں اس بہانے سے نہ پڑے تو مسلمان ہے بڑا اچھا فارمولہ ہے ابلیس کو بھی پتا چل جاتا تو کہہ دیتا میرے کپڑے اس وقت پلیت تھے اللہ اس لیے آدم کو سجدہ نہیں کیا بعد میں کر لوں کپڑے بدلی کر مانتا رہے نماز فرض ہے نہ بہانہ کر کے کہ کپڑے پلیتے یہ بالکل پشتو کی اس مثال کی طرح کہ انکار کام بھی نہیں کرنا لیکن سر کو یہ مت کرنا کہ میں یہ نہیں کروں گا دیاڑی کٹ جائے گی تیرا ہاتھ پکڑ کے تو نہیں نہ کرائے گا وہ بس سری حالات ہے وہ ادھر چلا جائے گا تو بیٹھ جائے. اللہ کے ساتھ یہی فارمولہ کے کار میں کروا انکار نہ کروا انکار, انکار بھی نہیں کرنا کہ نماز فرض نہیں ہے پر فرما بھی نہیں بار بیٹھا رہنا گراؤنڈ میں یہ حالت ہے ہماری دوسرا طریقہ ہم کیا کرتے ہیں جہاں نو انٹری کا بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں داخلہ ممنوع ہے نہیں جانا قانون منا ہے اس طرف سے گھسنا ہم کیا کرتے ہیں گاڑی تھوڑی سی آگے کر کے ریورس کر لیتے پیچھے کی طرف سے گھس جاتے ہیں, ہیں کرتے ہیں نا سو فیصد کرتے ہیں میں کوئی مجبوری میں کرتا ہے کوئی کسی طرح کرتا ہے لیکن بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح گھسنے میں دور میں چوتا دیکھے گا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں میں تو نکل رہا تھا بس مجھے کوئی چیز یاد آ گئی تو میں نے یہاں سے ریورس کر لیا گا لیکن گھسنا وہاں ضرور ہے تو جب تک تمہاری مرضی اس کتاب کے تابے نہ ہو جائے تم مسلمان نہیں ہو سکتے اگر یہ فارمولہ کہ مان لو مگر کرو نہ تو تم مسلمان رہو گے ابو جائل کو پتہ چل جاتا تو وہ بھی مسلمان ہو جاتا مارا دو وہ بےچارا آج کل کے ہمارے مولوی نہیں ملے اسے مل جاتے تو کہہ دیتے کہ تم مان لو کہا تو شک نہ دو مان لو کہ نماز فرض ہے مگر بے شک نہ پڑھو مان لو کر فرق ہے فرض ہے لیکن بے شک لیتے رہو سارا دن معافی مشکل ہے تم مسلمان ہو یہ فارمولہ اسے پتا چل جاتا سب سے پہلے کلمہ وہی پڑھتا وہ تو یہ سمجھتا تھا کہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تو سرینڈر ٹو گیو اب تو سب اپنی مرضی چھوڑ دو اپنا سب کچھ چھوڑ دو کسی کا حکم مانو اس کی طبیعت نہیں مانتی تھی کسی کے تابے جانے کی جیسے ابلیس کی طبیعت نہیں مانی یہ مسلمانی ہم لوگ چھوٹ دیتے گزارا کوئی نہیں نا مولوی بھی کیا کرے مولوی اگر وہی فتویٰ دے دیتا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم والا تو عملا تو پہلے ہی کفر کیے بیٹھا ہے کولم بھی کافر ہو جائے گا تو مولوی یہ کہتا ہے کہ میرے پلے ککھ نہیں رہے گا پیچھے امت کے تھوڑے سے بندے رہ جائیں گے تو اللہ تعالی نے وہاں کیا کرنا کہ ووٹیں ڈلوانی ہیں تمہاری بندے زیادہ کر کے اسی چھیاسی آدمی کمائی کیا اگر کے نو اللہ سلام نے ساڑھے نو سو سال پتھر کھا کے اللہ نے تو نہیں کہا کہ تھوڑی کوالٹی کوانٹٹی لے کر آئے ہو. اللہ تو کوالٹی دیکھتا ہے کوانٹٹی نہیں دیکھتا جب تھوڑے تھے لیکن مسلمان تھے کمیٹیڈ مسلمان تھے تو پانچویں گیر میں گڈی جا رہی تھی نا تھمتا نہ تھا کسی سے سیلے رواں ہمارا آج ہم ایک تو گاڑی پہلے ہی پرانی ہے اوپر سے اتنے لوٹ آ گئے ہم لوگ کہ ہلتی کوئی نہیں ہے دستی جا رہی ہے دلدل کے اندر مور دین ففٹی تھری کنٹریز ہیں ہم جب ہم پڑھتے نا بنی اسرائیل کو یا بنی اسرائیل اس کو رونا مت یا بن اسرائیل میری نعمتیں یاد کرو میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا یہ کیا یہ کیا تو وہاں کبھی یہ بھی آج پار لیا کرو یادین اس کو رونا رونی مت ایمان والے تم بھی تو میری نیند یاد کرو دنیا کے خزانے تم پر لٹا دیے گرین بیلٹ تمہارے پاس بہترین زرعی علاقے مسلمانوں کے پاس معدنیات مسلمانوں کے پاس تین دن تیل بند کر دیں جناب علی تو لمبی لمبی گاڑیوں کی لائنیں لگ جائیں شارہ گن کی ہمارے پاس لیکن بدقسمتی دیکھیں یو او میں ہماری بوٹی کوئی نہیں ہمارے ملک صرف ہمارے ملک کے ایک ضلع کے برابر ایک ملک ہے اس کو وہاں بھی چوپا ہو رہا چل ہے وہ سلامتی کونسل کا ممبر ہے اور ایک ارب مسلمانوں ڈیڑھ ارب مسلمانوں کی قسمت کا فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے ترپن یا پچپن مسلمان ممالک کی قسمت کا فاصلہ ہو رہا تھا اور یہ بار دربار بنے بیٹھے ہوتے ہیں بار ووٹ کوئی نہیں تیرا تیرے احتجاج کی اہمیت کوئی نہیں کیوں ہے خوار از محضور شی تو اس کا علاج کیا اس سے چمٹ جاؤ اے لمولہ یہ بات اچھی طرح جان لو کہ اللہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے تم تو بھی بیمار ہو نا صرف چفا دے لیکن اس سے چمٹو اسے دوا مانگو اس سے لو تو ایمان بل اسے اس سے چمٹ جاؤ یہ ایمان کا ممبا بھی ہے یہ تمہیں کام بھی بتائے گا حوصلہ بھی دے گا اور اس کی مان کے چلو اس کے تابع ہو کے چلو ایمان نام اس کا ہے آمنا آ من استحل آنے جس نے قرآن کے منع کردہ کام کا ارتقاب کر لیا اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے چاہے چوم کے رکھتا پھر اور آفز بھی اور کاری بھی ہو واخرداوان الحمد للہ رب العلم